لا سید الانبیاء والمصرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اور پیارے سلام بھائیو اور مندل جنر کے ناظرین ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ احکام قرآن میں حاضر ہیں اس سلسلے کے اندر ان آیات پر گفتو کی جاتی ہے جو احکام پر مشتمل ہے جس میں کسی چیز کا حلال ہونا یا حرام ہونا یا اس کے علاوہ حکم بیان کیے گئے ہیں آج ہم نے اپنے سلسلے میں کس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے آئیے سب سے پہلے وہ آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں کی روشن ومن اغلم من من منع سافی قرآبی ہے الگ قلو ہے لگم فل في پلغم فل ارتیا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون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 مسجد کو آباد رکھنا اور اس آیت وارکہ میں خاص طور پر اس شخص کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جو مسجد کی ویرانی میں حصہ لے مسجد کو ویران کرے مسجد کو ویران کرنا چاہے اس آیت و میں جو آج ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے اور کون سے ایسے موضوعات ہیں کہ جو زیر بحث ہم لے کر آئیں گے آئیے پہلے ان کے ایک فیرس دیکھتے ہیں آیت مبارکہ کے ذمن میں زیر بیس لائے جانے والے عنوانات نمبر ایک اسلام میں مساجد کی اہمیت نمبر دو مذکورہ آیت کا شان نصول مفسرین نے کیا بیان کیا ہے نمبر تین ذکر اللہ میں کیا کیا امال داخل ہوتے ہیں نمبر چار مسجد کی خرابی چاہنا کس کس طرح ہو سکتا ہے نمبر پانچ آیات مبارکہ میں بیت المقدس کی فتح کی غیبی خبر موجود ہے نمبر 6 کون سی صورتوں میں مسجد میں داخلہ ممنوع ہے نمبر سات مساجد کے تعلق سے چند واجب الحفظ مسائل ایب سب سے پہلے جو پہلا نقطہ ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں اسلام میں مساجد کی کیا اہمیت ہے سب سے پہلے تو یہ جانئے کہ مسجد کسے کہتے ہیں مسجد اس خطہ زمین کو کہا جاتا ہے کہ جسے کوئی ایک شخص یا ایک سے زیادہ افراد خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیں کہ اس میں نماز ادا کیے جائیں اور مسجد سے متعلقہ جو امور ہیں وہ انجام پائیں یاد رکھیے کہ جو مساجد ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ مساجد ہوتی ہیں کہ جن کی چھت بھی اپنی ہوتی ہے اور زمین بھی اپنی ہوتی ہے ایسی مساجد کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ ساتوں زمین تک جو علاقہ ہے جو جگہ ہے وہ مسجد ہی ہوگا اور جن کی چھت اپنی ہے ان کے لئے حکم یہ ہے کہ ساتوں آسمان تک جو فضا ہے وہ بھی مسجد ہی کی ملکیت ہوگی البتہ اتنا ضرور ہے کہ مسجد جب بنائی جاتی ہے اور مسجد بناتے ہوئے اگر کسی نے یہ نیت کر لی ہے کہ مسجد کی چھت پر امام کا حجرہ بنے گا یا مسجد کے نیچے کوئی بیسمنٹ بنے گا کوئی تےخانہ بنے گا یا پانی کا تالاب بنے گا تو پہلے اس نے وہ بنایا مثال کے طور پر نیچے اگر پانی کا ہوس بنانا تھا تو پہلے وہ بنایا پھر اوپر مسجد تعمیر کی تو اب یہ ہوس مسجد میں داخل نہیں ہوگا اسی طریقے سے مسجد کا اسٹرکچر ڈال دیا پہلے امام کا اجرا بنایا اس کے بعد نیچے مسجد کی نیت کی تو جو نیچے کی جگہ ہے وہ مسجد کہلائے گی اوپر کے جگہ جو جس کا استثنا عمارت بنا کر کر دیا گیا وہ مسجد نہیں کہلائے گی اگر صرف نقشہ میں تصور کر لیا کہ اوپر ہم فلاں چیز بنائیں گے کوئی عمارت نہیں تھی تو جیسے جیسے منزلیں بڑھتی جائیں گی وہ ساری کے ساری مسجد میں ہی شمار ہوں گی اگر مسجد کی نیت ہر منزل پر کر لیتے ہیں تو مسجد ایک ایسا علاقہ ہے ایک ایسی جگہ ہے ایک ایسا خطہ ہے کہ جس میں غیر کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ بندوں کی ملکیت سے وہ جگہ نکل کر خالص اللہ تبارک وطالعہ کے لیے ہوتی ہے مسجد کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس کی چھت یا جس کا جو فرش ہے اس کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ کسی اور کی ملکیت میں ہو جب آبادیاں بڑھی تو فقہ اکرام نے ایسی مساجد کی بھی اجازت دی جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں فلٹوں میں بنتی ہیں کہ بیسمنٹ میں یا گراؤنڈ فلور پر مسجد ہے لیکن جو اوپر, کا اوپر کی جگہ ہے وہ اور لوگوں کی ہوتی ہے اس کی ملکیت اور لوگوں کی ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے فلیٹ بن جاتے ہیں بعد میں مسجد کی نیت کی جاتی ہے یوں ہی اگر کہیں ایسا ہے کہ چھت پر مسجد ہے نیچے دکانیں ہیں تو پہلے دکانیں بن جائیں گی پھر اوپر مسجد کی نیت کی جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے مسجد بن جائے اور نیچے پھر دکانوں کی نیت کی جائے مسجد بننے جب بن جائے تو پھر نیچے تک مسجد ہو جائے گی اگر استثنا کرنا ہے تو پہلے عمارت بنا کر کرنا ہوگا مسجد کیا ہوتی ہے میں نے مختصر الفاظ میں بیان کیا دین اسلام کے اندر جو مسجد کی تاریخ ہے وہ بڑی قدیم ہے نبی اکرم علیہ اسلاط السلام جب آپ علی اسلاط السلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے مدینہ منورہ کی آبادی اگرچہ کے دور تھی لیکن جو ابتدائی حصہ تھا یوں کہہ لیجئے کہ مدینہ منورہ کا اس وقت نواحی حصہ تھا وہاں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں دین اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی جی ہاں اسلام نے سب سے پہلے مسجد جو قائم کی یا دین اسلام میں جو سب سے پہلی مسجد قائم کی گئی وہ تھی مسجد قبا مسجد قبا کی بنیاد نبی اکرم علیہ سات ال نے رکھی اور یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کا تذکرہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے لمسجدن ل مسجد ال اسی سالہ تقوا بن اول یومن احق انتقو مفیح بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو تو مسجد قبا جو ہے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی لاہیت پر رکھی گئی خلوص پر رکھی گئی اللہ تبارک و تعالی نے خود اس مسجد کا تذکرہ بیان کیا اور اس لیے بھی یہ تذکرہ کیا گیا کہ جب مسجد کی تعمیر کی گئی تو اس کے مد مقابل منافقین نے ایک اور مسجد بنانا چاہی قرآن مجید فقان حمید نے اس مسجد کو مسجد درار کا نام دیا وہ مسجد مسلمانوں کے جماعت کو توڑنے کے لیے تھی وہ مسجد نہیں تھی بلکہ ایک منافقانہ سرگرمیوں کا حصہ وہ اسے بنانا چاہتے تھے بعد میں اسے گرا دیا گیا تو اسی لیے مسجد قبا کو مسجد تقویٰ بھی کہا گیا کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد للہیت اور خلوص پر ہے نبی اکرم علیہ صاحت السلام جب آگے بڑھے مدینہ منورہ کی آبادی میں پہنچے تو اس آبادی میں پہنچنے کے بعد آپ علیہ ساط السلام نے مسجد کی جگہ کا انتخاب فرمایا اور ایک خطہ جو ہے وہ خریدا گیا باقاعدہ اور اسے خریدنے کے بعد وہاں مسجد قائم کی گئی اور اس مسجد کو دنیا اسلام مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں دنیا اسلام میں اس کی جو پہچان ہے وہ مسجد نبوی کے نام سے ہے مسجد نبوی شریف کے برابر میں ہی نبی اکرم علیہ سات السلام نے اپنی سکونت کی جگہ پسند فرمائی وہاں رہائش اختیار کی اور نبی اکرم علیہ ساط السلام کے شب و روز کا ایک بڑا حصہ مسجد میں گزرا کرتا تھا اگرچہ کہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی شریف موجود تھی مگر اس کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں مختلف مساجد موجود تھیں جیسا کہ ایک روایت کے اندر جسے امام دار کتی نے نقل کیا حضرت ابو بکر سجستانی رحمت اللہ تعالی علیہ بقیہ بن اشج ردی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نو مساجد تھیں یعنی مسجد نبوے کے علاوہ اور وہ مساجد قریب قریب تھیں اتنی قریب تھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو آواز ہے اذان کی وہ بھی وہاں جایا کرتی تھی تو جن مساجد کے نام راوی نے نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں کہا کہ سب سے جو قریب مسجد تھی وہ تھی مسجد بنی امر بن مبزول بن بنی امر بن مبزول من بنی نجار مسجد نجار کے نام سے بھی مشہور رہی ہے مسجد اسی طریقے سے ایک مسجد تھی مسجد بنی سعدہ مسجد بنی عبیدہ مسجد بنی سلما مسجد بنی راتج مسجد بنی عبد الاشل مسجد بنی زرع مسجد خفار مسجد اسلم مسجد جوہینا آٹھ مساجد کے نام ذکر کرنے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ نوی مسجد کا نام مجھے بھول گیا تو مدینہ منورہ کے اندر نہ صرف یہ کہ مسجد نوی تھی بلکہ ارد کی آبادیوں میں اور بھی مساجد تھیں اور جس قبیلے میں وہ مسجد ہوا کرتی تھی عام طور سے اس قبیلے کے نام سے ہی اس مسجد کی پہچان تھی سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملات میں یہ بات شامل تھی کہ آپ نہ صرف یہ کہ مسجد میں نماز پڑھتے اور نماز پڑھاتے بلکہ مسجد میں صحابہ اکرام علی مردوان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی فرماتے مسجد میں بیٹھ کر مختلف اذکار اور دعا فرماتے مسجد میں آپ علی حساط والسلام لوگوں کو نئی آنے والی وہی سے آگاہ فرماتے لوگوں کی کسی غلطی کو دیکھتے تو پھر اجمالی طور پر بغیر نام لیے خطبہ دیتے اور فرماتے ماں بالن ناسو لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ یوں کرتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ یوں کرتے ہیں لوگوں کی وقتاً فوقتاً اصلاح فرماتے نبی اکرم علیہ سلاط و السلام مسجد میں بیٹھ کے مختلف وفوت کے ساتھ ملاقات کرتے آپ علیہ السلاط والسلام مسجد میں بیٹھ کر مختلف فیصلے بھی فرماتے نبی اکرم علی سلاط السلام ہمیشہ رمضان مبارک میں آخری عشرے کا احتکاب بھی فرماتے اور ایک مرتبہ آپ علی سلاۃ السلام نے مسجد نبوی شریف میں پورے, پورے ماہ کا احتکاب بھی فرمایا مسجد کا تذکرہ خود قرآن مجید فقان حمید کی کئی آیات میں ملتا ہے اللہ تبارک پہ تعالی ایک آیت مبارکہ میرشاد فرماتا ہے ان نمایا مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر مسجد اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں تو اس آیت مبارکہ میں مسجد بنانے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور مسجد کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے ایک اور آیت مبارکہ میں شاید ہوتا ہے وہ ان المساجد اللہ فلاط روم اللہ عہدہ مسجدیں اللہ حق کے لیے ہیں کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی کسی کی جاگیرداری نہیں ہوتی خالص مسجدیں اللہ حق کے لیے ہوتی ہیں لہذا مسجد میں صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کی عبادت کرو میرے محترم اور پیارے سے بھائیوں اور منی جائیں کے ناظرین یہ تو ایک پس منظر تھا جو میں نے مسجد کے تعلق سے مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا کہ دین اسلام میں مسجد کا ایک پس منظر ہے ایک اہمیت ہے اور یہ اہمیت جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے ہی چلی آ رہی تھی مکہ مکرمہ میں جب نبی اکرم علی السلام نے اعلان نبوت فرمایا یعنی مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جہاں آپ علی ساطو اسلام نے پہلی دفعہ اعلان نبوت فرمایا اور جہاں پر لوگ پہلی مرتبہ دائر اسلام میں داخل ہوئے نبی اکرم علیہ سات و اسلام کی غلامی اختیار کی تو وہاں بھی مسجد الحرام شریف موجود تھی جس کے اندر خانہ کعبہ موجود ہے اور اس مسجد الحرام میں جو کفار مکہ تھے وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہوئے طواف کیا کرتے تھے اور اپنے طور پر جو جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے وہ کیا کرتے تھے لیکن ان کے طواف کی حالت بھی بڑی خراب تھی ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور وہ عبادت اللہ کی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ انہوں نے خانہ کعبہ میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے اور وہ ان بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ سمجھتے ہوئے پوجا کرتے تھے شرک کیا کرتے تھے لیکن جب اسلام غالب آیا تو کفار کو مسجد الحرام شریف سے پاک کر دیا گیا ان کی ممانت کر دی گئی کہ کوئی بھی کافر جو ہے وہ مسجد الحرام شریف میں داخل نہیں ہوگا مسلمان ہی اس میں عبادت کریں گے ان کو ننگے طواب سے منع کر دیا گیا بلکہ متلقن طواب سے منع کر دیا گیا کفار کا مسجد میں داخلہ ہی منع کر دیا گیا اور خود قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں یہ حکم بیان ہوا کہ کفار جو ہیں وہ ناپاک ہیں مراد یہ ہے کہ با اعتبار عقیدہ کے با اعتبار جو ان کا, جو ان کا جو مزاج ہے مذہبی مزاج ہے اس کے اعتبار سے وہ پاک نہیں ہیں لہذا انہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے آج جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک وطالعہ مسجد کے تعلق سے ایک بڑا ہی بنیادی حکم بیان کر رہا ہے آئے تو میں شاید ہوتا ہے ومن أَزْلَمَ مَنَعَ مساجد اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو منع کرتا ہے کہ مساجد کے اندر مساجد اللہ کرافی حسم ہو مساجد کے اندر اللہ کا ذکر ہو اس بات سے جو منع کرتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے وہ فی ہی اور مسجد کی ویرانی کے لیے کوشش کرتا ہے الائی کا ماں کانا لہم اید خلوہ اللہ خائفین ایسے جو لوگ ہیں وہ خائفین ہوں گے مسجدوں میں جائیں گے مگر ڈرتے ہوئے فرمایا گیا لہم فی الآخرت عذاب عظیم اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہیں یہ جو آیت مبارکہ ہے اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے دوسرے نقطۂ کی طرف چلتے ہیں پس منظر کیا ہے شان نزول کیا ہے تو امام ابن عربی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب احکام قرآن کے اندر اس آیت مبارکہ کے تعلق سے اس آیت مبارکہ کے تعلق سے نزول وہ من ازلم مساجد اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو مساجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتا ہے میں نے ازلم پڑھ دیا ازلمو ہے امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مساجد کے تعلق سے چار اقوال بیان کی یعنی اس آیت ممبارکہ کے تعلق سے چار اقوال بیان کیے ہیں کہ یہ آیت ممارکہ جب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول کیا ہے اور پس منظر کیا تھا ایک پس منظر یہ بیان کیا کہ یہ آیت مبارکہ بخت نصر کے حوالے سے نازل ہوئی جو ایک کسی زمانے میں بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اسے ویران کیا اسے برباد کیا اور وہاں پر بڑے مظالم ڈھائے لیکن مفسرین نے اس بات کا رد بیان کیا ہے خود امام ابو بکر جساس جس احمد اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین نے اس کا رد کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ یہ ابو جو وقت نصر بادشاہ تھا جس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ یہ نصرانی بادشاہ تھا اور اس نے یہ کیا اور وہ کیا تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی نہ السلام سے دو سو سال پہلے کا ہے تو یہ نصرانی کیسے ہو سکتا ہے دوسرا قول یہ بیان کیا گیا کہ ایک اور بادشاہ تھا جو نسارا میں سے تھا اس نے جو ہے وہ بیت المقدس پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد وہاں پر مسجد کے اندر خنزیر کاٹے مسجد کے اندر ناپاکی پھیلائی اور مسجد کو برباد کیا تیسرا قول مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ ہدیبیہ کا سال ہے کہ جب مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے احرام باندھ کر اور انہوں نے مسجد الحرام شریف میں آ کر عمرہ کرنا چاہا وہاں طواف کرنا چاہا وہاں عبادت کرنی چاہی لیکن کو فارے مکہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اللہ کے نام لینے سے منع کر دیا طواف کرنے سے منع کر دیا نماز پڑھنے سے منع کر دیا تو اس تعلق سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی چوتھا کو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہر مسجد کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بھی مسجد قائم ہو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں اس کے تعلق سے یہ حکم عام ہے کہ جو بھی مسجد میں اللہ کا ذکر لیے جانے سے منع کرے گا مسجد کی ویرانی چاہے گا مسجد کی بربادی چاہے گا مسجد کو آباد کرنے میں رکاوٹ بنے گا یہ آئےت مبارکہ ایسے تمام لوگوں کے لیے ہے امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ تعالی نے ایک قول یہ بھی لکھا کہ جب کفار جب تحویل قبلا ہوتا ہے اور بیت المقدس کے بجائے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہودیوں نے اس واقعے کے بعد بہت مزاحمت کی مسلمانوں کو نماز سے روکا اور مسلمانوں کی نماز میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کفار مکہ مختلف مواقع پر نبی اکرم علیسلام کو تنگ کیا کرتے تھے خود ایک مرتبہ ابو جہل نے ایک اونٹ کی اوجڑی جو ہے آپ علی السلام جب سجدے کی حالت میں تھے تو آپ کی پیٹ پر رکھ دی نماز سے تنگ کرنے کا یہ واقعہ موجود ہے اور بھی بہت سارے سے واقعات ہیں کہ جب کفار مکہ مسلمانوں کو مسجد شریف میں نماز پڑھنے سے روکا کرتے تھے ایک واقعہ مکہ مکرمہ کے تعلق سے بھی ملتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر دلہ تعالیٰ نے ایک جائے نماز قائم کی ہوئی تھی اپنے گھر کے قریب تو کفار نے اسے بھی گرا دیا تھا آ, بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے اصل میں کہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے تو اگر ہم اس کا پس منظر تحویل قبلہ کو لیتے ہیں تو پھر یہ مدنی ہونی چاہیے اور اگر اس کا پس منظر خدیبیا کے تعلق سے لیتے ہیں تو بھی یہ مدنی ہونی چاہیے لیکن بعض واقعات کے اعتبار سے مکی ہونی چاہیے تو اس طرح کے مختلف واقعات کے تعلق سے مفسرین کا کسی آیت کے متعلق اختلاف ہوتا رہتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے لیکن جو قرآن مجید فقان احمد کی آیت ہے بڑی واضح ہے اس میں جو حکم بیان کیا گیا وہ بڑا واضح ہے اس میں جو بات بیان کی گئی وہ بہت واضح ہے اور وہ بات یہ ہے کہ مسجد کی جو ویرانی چاہے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر عذاب عظیم نازل فرمائے گا دردناک عذاب سے اسے دو چار فرمائے گا اور مسجد کی ویرانی چاہنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اگلا نقطہ ہمارے موضوع کا یہ تھا یعنی اس آیت مبارکہ کے تحت جو باتیں ہم نے شامل کی ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاد سرمایا ایس کرافی حسم ہو. کون ہے جو منع کرتا ہے کہ مسجد میں ذکر الہی نہ کیا جائے مطلب مسجد میں ذکر الہی کیا جائے اسے منع کرتا ہے کون ہے تو اس آیت مبارکہ کے اندر عبادت کو ذکر الہی سے تعبیر کیا گیا ہے تو ذکر الہی ایک لفظ ہے قرآن کا دیا ہوا ایک لفظ ہے اور یہ جو لفظ ہے یہ بڑا ہی عام ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو شامل ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کو شامل ہے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پیروی کو شامل ہے علماء نے لکھا کہ نبی اکرم علیہ صلاح و السلام کی تعظیم و توقیر اور آپ کا ذکر کرنا بھی ذکر الہی ہی ہے تو عبادات جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے ذکر الہی ہیں وہ تلاوت قرآن کی شکل میں ہوں وہ اذکار کے شکل میں ہوں وہ نماز کے شکل میں ہوں وہ طواف کی شکل میں ہوں وہ نبی اکرم علیہ سات وسلام کی مداح اور سرائی کی شکل میں ہوں عبادات کسی بھی شکل میں ہوں گی ان پر لفظ ذکر اللہ بولا جا سکتا ہے تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مسجد میں کیا کام ہو سکتے ہیں اور کیا کام نہیں ہو سکتے تو مساجد کی جو بنیاد ہے وہ ہے ذکر ذکر اللہ کرنا عبادت کی تمام تر اقسام جو ہے وہ مساجد کے اندر ادا کی جا سکتی ہیں کہ وہ ذکر الہی میں شامل ہیں تو مسجد میں کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ نات چھری پڑھنے سے منع کرے کیونکہ وہ عبادت ہے ذکر اللہ ہے مسجد میں کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ جمعہ کے بعد سلام سے منع کرے کیونکہ سلام جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے عبادت ہے نبی اکرم علیہ صاحب السلام پر درود پڑھنا سلام پڑھنا عبادت ہے ذکر اللہ ہے مسجد میں ذکر اللہ سے کوئی منع نہیں کر سکتا کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ درود پاک پڑھنے سے منع کرے یا حلقہ تعلیم و تربیت سے منع کرے کیونکہ حلقہ تعلیم و تربیت جو ہے وہ بھی ذکراللہ کا ایک حصہ ہے وہ بھی ایک عبادت ہے تو جب لفظ ذکر اللہ کا ہم کی وسط اور فلسفہ سمجھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مساجد کے اندر کون سے ایسے کام ہیں جنہیں منع کیا جا سکتا ہے اور جنہیں منع نہیں کیا جا سکتا اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہوا اس بات کا کہ مسجد کی خرابی چاہنے والا مسجد کی ویرانی چاہنے والا اس کے لئے ہلاکت و بربادی ہے تو آخر مسجد کی ویرانی اور مسجد کی جو خرابی ہے یہ کس چیز کا نام ہے اس کے بہت ساری صورتیں ہیں ایک بڑی معروض صورت یہ ہے کہ ایک مسجد آباد ہے اس کا وقف ہونا ثابت ہے اب یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جو کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہوتی اسے وراثت میں ملی ہوتی ہے اور ایک وارث جو ہے وہ اپنی طرف سے وقف کر دیتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا اگر کسی زمین کے اندر دوسروں کا حق شامل ہے تو وہ اس طرح وقف نہیں ہو سکتی اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو مکمل طریقے سے وقف کرنے والا اس کا مالک ہو ورنہ وہ جگہ وقف نہیں ہوگی تو ہم ان جگہوں کی بات نہیں کر رہے کہ جن جگہوں میں غیر کا حق متعلق ہوتا ہے زیادہ تر ہماری جو مساجد ہیں کہہ لیجیے کہ تقریبا جو مساجد ہیں وہ ایسی ہی ہیں کہ جو لوگوں نے وقف کی کسی ایک شخص نے وقف کی یا حکومت نے وقف کی یا بہت سارے لوگوں نے چندہ کر کے رقم حاصل کی پلاٹ خریدا اور اس جگہ کو مسجد کے لیے مختص کر دیا وقف کر دیا اب یہ جگہ قیامت تک کے لیے مسجد رہے گی اس جگہ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ایک شخص یہ چاہے کہ نئی کراچی میں ایک مسجد تھی وہ اس مسجد کو معطل کر دے کینسل کر دے اور سخجانے میں کوئی مسجد بنا لے اس کی جگہ یا کسی اور جگہ مسجد بنا لے ایسا نہیں ہو سکتا جس جگہ مسجد بن چکی ہے وہ قیامت تک کے لئے مسجد رہے گی یہ جگہ اگر مسجد نہیں رہتی تو پھر کیا لازم آئے گا مسجد کی ویرانی لازم آئے گی مسجد کی پامالی لازم آئے گی مسجد کا فنا ہونا لازم آئے گا مسجد کا خراب ہونا لازم آئے گا اور یہ آیت مبارکہ اسی بات کی مذمت بیان کر رہی ہے کہ اگر کوئی جگہ مسجد تھی اور پھر مسجد نہ رہی تو کیا خرابی لازم آئے گی کہ وہاں اللہ کا نام لیا جاتا تھا اب نہیں لیا جاتا وہاں عبادت کی جاتی تھی جب وہ مسجد نہیں رہے گی عبادت نہیں کی جائے گی وہ جگہ وہاں پر آزان کی سدا بلند ہوتی تھی جب مسجد نہیں رہے گی تو آزان کی سدا بلند نہیں ہوگی وہ جگہ جہاں جوتے اتار کر جائے کرتے تھے مسجد نہیں رہے گی تو نہ جانے وہاں کیا کچھ ہوگا تو مسجد جب بن گئی تو قیامت تک کے لیے وہ جگہ مسجد رہے گی اور اس سائت مبارکہ میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب کہ مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ وہاں اللہ کا نام دیے جانے سے منع کر دیا جائے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی روڈ بن رہا ہو کوئی ٹرین کی جو پٹری بن رہی ہو کوئی میٹرو بن رہی ہو کوئی اور چیز بن رہی ہو تو یہ آواز اٹھتی ہے کہ جناب یہاں سارے قدیمہ ہے یہاں پارک ہے یہاں بہت تاریخی بلڈنگ ہے بہت تاریخی عمارت ہے روٹ کو چینج ہونا چاہیے روٹ کو بدلنا چاہیے روٹ کا یوں ہونا چاہیے اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں کورٹ اسٹے لے لیتی ہے اور بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ہلکا ہوتا ہے جو اس بات پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ جو آثار قدیمہ ہیں وہ کیسے برباد ہو سکتے ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب روڈ بن رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر مساجد درمیان میں آ رہی ہوتی ہیں اور ایسے موقع پر جو افسران ہیں جو حکمران ہیں یا جو وہ متعلقہ لوگ ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ مسجد گر جائے مسجد ختم ہو جائے مسجد فنا ہو جائے مسجد یہاں نہ رہے بلکہ اس جگہ پر گاڑیاں چلنا شروع ہو جائے اس جگہ پر جہاں عبادت ہوا کرتی تھی جہاں اذان ہوا کرتی تھی جہاں نمازیں پڑے جائے کرتی تھیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا جہاں پر جماعت کی روحانیت قائم ہوتی تھی وہاں روڈ بن جائے ایسا ہوا بھی ہے تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے اور ارد گرد کے رہنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ جس کا انتخاب آج ہم نے اپنے سلسلے میں کیا ہے اسے اپنے پیش نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی خرابی بربادی اور ویرانی کے تعلق سے اس قدر سخت حکم ارشاد فرمایا ہے تو جو شخص مسجد کی ویرانی کو چاہے گا وہ اپنی آخرت کو بربادی پر پیش کرے گا جو شخص مسجد کو برباد کرے گا اس کا گھر کس طرح آباد ہو سکتا ہے مسجد تو وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس کے تعلق سے احادثہ مبارکہ میں خاص فضائل بیان کیے گئے حضرت عثمان غنی عدی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مسجد بنانا چاہیے تو کچھ لوگوں نے ناپسند کیا کوئی وجہ ہوگی اس کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جب جو بندہ مسجد قائم کرتا ہے مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عمارت کے جیسا جنت میں اسے گھر عطا فرماتا ہے تو مسجد بنانے کی تو بہت زیادہ فضائل موجود ہے یہ جو آئےتم بارکاج ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کی ہے اس کے اندر ایک غیبی خبر بھی موجود ہے جی ہاں الائے کا ماں کانسارا نے بیت المقدس کو برباد کیا تو حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعن نے سب سے پہلے آکر اس جگہ کا قبضہ حاصل کیا اور مسلمانوں نے وہاں پر نماز شروع کیجیے گا مسلمانوں نے وہاں پر نماز شروع کی مسلمانوں نے وہاں پر عبادت شروع کی اور جو وہاں کفار ہوتے تھے خواہ ہاں یہود ہوں یا نصارہ انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی گو کہ ایک وقت تھا کہ وہ اس پر قبضہ کر چکے تھے اور اپنے ماحول کے مطابق انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا لیکن حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ نے تو بعد میں آنا تھا قرآن مجید فقار حمید کی جو آیات یہ آیت مبارکہ ہے کہ کفار جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کریں گے وہ جب اس مسجد میں آئیں گے تو بڑے ڈرتے ہوئے آئیں گے یہ ایک غیبی خبر تھی اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں بعض علماء نے یہ کہا کہ یا تو یہ حضرت عمر فاروق ردی اللہ تعالیٰ کی جو فتح تھی بیت المقدس کی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے یا پھر جو کفاران مکہ تھے جن کا تسلط تھا مسجد الحرام شریف پر جن کا قبضہ تھا مسجد الحرام شریف پر اور وہ مسجد الحرام شریف میں اپنی جو ہے وہ منمانے کیا کرتے تھے اور مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے جب فتح مکہ ہوئی تو وہ ہیبت وہ دبدبا اور وہ روب ان پر تاری ہوا کہ وہ مغلوب ہو کر رہ گئے تو اس طرف بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفاران مکہ جنہیں بڑا ناس تھا اپنے تسلط پر انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا انہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسجد بیت المقدس کو آباد کیا اس کے بعد ایک سو پچیس سال کے لیے ایک ایسا عرصہ آیا جس پر انگریزوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا لیکن ایک سو پچیس سال کے بعد سلطان صلادین یوبی رحمت اللہ تعالی نے سن پانچ سو پچاسی ہجری کو دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا اور اسے مسلمانوں کے لیے کھول دیا آخری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے اس وقت نکلا ہے جب سلطنت عثمانیہ کی خلافت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے اور جو سلطنت عثمانیہ مختلف ممالک میں تقسیم ہو گئی اور کسی علاقے پر فرانس کا قبضہ ہوا تو کسی علاقے پر کسی اور ملک کا قبضہ ہوا اور یہاں پر بیت المقدس میں آ کر یہود آباد ہونا شروع ہو گئے جب تک خلافت عثمانیہ باقی رہی کسی کو یہ مجال نہ ہوئی کہ وہ مسجد بیت المقدس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے میرے محترم اور پیارے میں بھائیوں اور مدن چرن کے ناظرین ہمارا جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آایت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ مساجد میں آنے سے کسی کو نہیں روکنا مساجد میں ذکر اللہ ہونا چاہیے مساجد آباد رہنی چاہیے تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں مسجد میں داخلہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے جی ہاں بہت ساری ایسی صورتیں ہیں مثال کے طور پر جو ناپاکی کی حالت میں ہو جس پر غسل فرض ہو حائضہ ہو یا حالت نفاس میں کوئی عورت ہو اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی اگرچہ وہ یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھنی میں نے تو ذکر اللہ کرنا ہے اور ذکر کرنا اور درود پاک پڑھنا ان لوگوں کو جائز ہوتا ہے لیکن چونکہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے اور اس مقدس جگہ میں وہ نہیں آ سکتا جو حکمی طور پر ناپاک ہے جس پر غسل فرض ہو جمبی وہ حکمی طور پر ناپاک ہوتا ہے اسی طریقے سے حالت حیض والی یا نفاس والی جو عورت ہے وہ بھی حکمی طور پر ناپاک ہوتی ہے اور ظاہری اعتبار سے بھی ناپاکی کا پہلو موجود ہوتا ہے لیکن بنیاد ہے حکمی طور پر ناپاک ہونا وہی کافی ہے اسی طریقے سے کفار کو مساجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جگہ مختص ہوتی ہے جہاں پر مسلمان عبادت کرتے ہیں کفار کا داخلہ ہمارے علماء اس کی اجازت نہیں دیتے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا آنا نمازیوں کو ایزا پہنچائے گا مثال کے طور پر کسی کے اندر بہت زیادہ بدبو ہے پسینے کی یا کوئی بہت میلے کچلے کپڑے والا ہے بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جی بائیک مکینک ہے کار مکینک ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کے کپڑے کالے سیاہ ہو رہے ہوتے ہیں جن کے کپڑوں سے جو ہے وہ ڈیزل کی اور آئل کی بو آ رہی ہوتی ہے اور وہ بو نہ صرف یہ کہ پاس کھڑا رہنے والا ایک یا دو آدمی محسوس کرتا ہے بعض اوقات پوری صف محسوس کر رہی ہوتی ہے ایسے افراد کو بھی مسجد میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے اس موقع پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یہ جو افراد مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو عبادت کرنے کے لئے داخل ہو رہے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لئے داخل ہو رہے ہیں تو انہیں منع کیوں کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مسجد میں داخلہ ان لوگوں کے ایزا کا سبب بنے گا جو مسجد میں عبادت کے لیے موجود ہیں تو ان کا اپنا جو اپنی جو عبادت ہے اپنا جو اپنے جو اسکار ہیں اس کا تو بدرجہ اول یا تقاضا تھا کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے اگر کسی کو کوئی عارضہ ہے مثال کے طور پر پسینے کی سخت بدبو ہے تو اس پر مسجد کی حاضری معاف ہے اس کو تو نہیں آنا چاہیے تھا لیکن اگر کسی موقع پر روکا جاتا ہے ایسے افراد کو تو ایسے موقع پر روکنا جائز ہوگا فتنا پرور آدمی کو روکنا بھی جائز ہوگا کہ جو مسجد میں داخل ہو کر فساد مچاتا ہے بد بدعقیدگی پھیلاتا ہے اور مسلمانوں کے نظریات کو خراب کرتا ہے ایسے شخص کو بھی مسجد میں داخل ہونے سے روکا جائے گا مسجد میں واض و نصیحت کرنے سے روکا جائے گا آ, کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آ, فساد کی تعلیم دیتا ہے کسی بھی اعتبار سے اس کو بھی روکا جائے گا تو یہ کچھ وہ مواقع ہیں کہ جہاں پر مساجد میں آ, داخلے سے روکنے کی گنجائش موجود ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یہ روکنا ذکر الہی کو روکنا ہے ایسا نہیں ہے ہمارا کا جو آخر نقطہ تھا وہ نقطہ یہ تھا کہ مساجد کے تعلق سے ہمیں کیا چیزیں اپنے مدن نظر رکھنی چاہیے سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے مدن نظر رہنی چاہیے کہ مسجد کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نماز کے لیے مختص ہوتا ہے خالصتا نماز کے لیے اسے مسجد کہا جاتا ہے دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جسے فنائے مسجد کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو مسجد سے متعلقہ امور ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کرنے کی جگہ ہے چپل رکھنے کی جگہ بھی مسجد کے باہر ہوتی ہے بعض اوقات اسی طریقے سے امام کا اجرا ہو گیا یہ مسجد سے باہر رہ ہے کہ مسجد کے احاطے کے اندر ہی ہوتا ہے تو مسجد کا جو احاطہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ احاطہ کہ جہاں پر خالص نماز پڑی جاتی ہے دوسرا وہ احاطہ کہ جہاں پر مسجد سے متعلقہ امور جس کا تعلق خاص حضرت مسجد سے ہوتا ہے وہ انجام دیے جاتے ہیں ہمارے دور کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ جو مساجد کے تعلق سے پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کہ اس احاطے کے اندر کوئی ایسا کام کریں جس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو لیکن چونکہ اس کام کا تعلق مسجد سے نہیں ہوتا عبادت سے نہیں ہوتا اس لیے اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کی مثال میں آپ کے سامنے کرتا ہوں مثال کے طور پر آج کل مختلف موبائل کمپنیاں ٹاورز لگاتی ہیں یا اشتہارات لگاتی ہیں اشتہارات میں آپ فرض کر لیں کوئی عورت کی تصویر نہیں ہوگی اور یہ کہتی ہیں کہ جی ہم مسجد کو اس کا کرایہ دیں گے تو علماء نے لکھا کہ مسجد کی ایک انچ کو بھی کرائے پر نہیں چلایا جا سکتا اس سے مالی فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے کمرشل فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے مسجد کے احاطے کو آئین مسجد کے اندر تو کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوتی اسی طریقے سے بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم مسجد کے اندر کوئی ایسا پلانٹ لگا دیں کوئی ایسی سروس انجام دے دیں پورا محلہ اس سے فائدہ اٹھائے فلٹر پلانٹ لگا دیتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا تعلق بھی مسجد سے نہیں ہے محلے سے ہے محلے کے کام محلے میں ہونے چاہیے مسجد کے کام مسجد میں ہونے چاہیے تو مسجد کے اندر ہونے والے جتنی بھی اغلات ہیں جتنی بھی کمزوریاں ہیں جتنی بھی خامیاں ہیں اس کا تعلق ہے اسلام کے نظام وقف کو سمجھنے سے کہ وقف کیا ہوتا ہے وقف کے اندر تغیر کیا, کیا چیز ہوتی ہے وقف کے احکام کیا ہیں مسجد کے تقدس کے احکام کیا ہیں ایک تو ہوتا ہے وقف اور اس کے احکام اور دوسری چیز ہے مسجد کے احکام تو جو مسجد خاص طور پر جو مسجد کی کمیٹی میں شامل لوگ ہوتے ہیں مسجد کی کمیٹی میں شامل افراد ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی ایسی سرگرمی کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے وہ مستاق بن جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک جگہ مسجد تھی اور عرصہ دراز سے وہ مسجد رہی لیکن انہوں نے اس مسجد کے حصے کو جو عین مسجد تھی مسجد سے خارج کر کے وزو خانے میں شامل کر دیا یا سیڑھی اس پر بنا دی یا کوئی ایس ایسی اس پر تصرف کیا جس پر اب نمازیں نہیں پڑی جائیں گی تو ان افراد نے مسجد کے اس حصے کو ویران کر دیا جہاں عبادت ہوا کرتی تھی اب وہاں عبادت نہیں ہوگی تو یہ جائز نہیں ہے مسجد بننے کے بعد سیڑھی نہیں نکال سکتے مسجد بننے کے بعد مسجد میں تے خانہ کھود کے اسٹوری نہیں بنا سکتے مسجد بننے کے بعد مسجد کے نیچے تہ خانہ کھود کر تالاب یا حوض نہیں بنا سکتے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم وہ تصرفات کرتے ہیں تو اس سے مسجد کا ویران ہونا مسجد کے کچھ حصے کا معطل ہونا لازم آتا ہے تو بڑے ہی نازک مسائل ہیں اور اس کے تعلق سے خود قرآن مجید فقان حمید جب ہمیں واضح الفاظ میں حکم دے رہا ہے تو مسجد کے تعلق سے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک نمازی ہوتے ہیں اور ایک مسجد انتظامیہ ہوتی ہے دونوں ہی کی اپنی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسجد کے تعلق سے جو احکام ہیں مسجد کے تقدس کے تعلق سے آداب کے تعلق سے اور مسجد کے وقف کے تعلق سے دونوں طرح کے احکام کو وہ سیکھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے یہاں پر بیان کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم